قوم الزکار اسلامی بھائی عزیز اور دوستو خواتین ملت ایک ماہ قبل ہم لوگوں نے کتاب الصلاح اور کتاب الجنائز کے ساتھ گلو المرام کا اتنا سفر طے کیا اور پچھلے درس میں زکوٰۃ کی فضیلت اور اہمیت کے بارے میں بتایا گیا تھا آج سے انشاءاللہ تبارک اللہ اتبار تعالیٰ کتاب الزکت ہم پڑھیں گے اور انشاءاللہ تبارک اللہ اتبار کو تعالیٰ کوشش کریں گے کہ رمضان تک یہ کتاب ختم ہو جائے یعنی کتاب زکات اور ہمارے لیے اس طرح سے اس لیے بھی یہ اہم ہے کہ عموماً لوگ رمضان المبارک کے اندر اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکالتے ہیں اس لیے بھی یہ کتاب زکات کی ابتدا اہم ہے اس کتاب میں اس باب میں سب سے پہلی حدیث جو ذکر کی گئی ہے وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا رضي الله تعالى عنه إلى اليمن فذكر الحديث وفيه إن الله قد افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم أو في فقرائهم متفق عليه واللفز للبخاري اصل میں یہ ایک لمبی حدیث ہے جس کو مختصر طور پر حافظ ابن حجر رحمتہ اللہ علیہ نے اس کتاب کے اندر ذکر کی ہے لمبی حدیث یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاد بن جبل اللہ اللہ تعالی عنہ کو یمن کا عامل اور ذمہ دار اور امیر بنا کر کے بھیجا اور چند اہم باتوں کی نصیحت فرمائی پہلی چیز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وہ یہ کہ ان کا قوم من قوممن اہل کتاب فل يكون اول ما اول ماتب شہادت اللہ الہ اللہ, اللہ محمد رسول اللہ کہ آپ پہلے کتاب یعنی نصارہ کے پاس جا رہے ہیں کیونکہ یمن میں اور نجران کے علاقے میں نصارہ کی آبادی تھی آپ ان کے پاس جا رہے ہیں تو انہیں سب سے پہلی جو دعوت دینا وہ اس بات کی دعوت دینا کہ لوگ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دیں اور دعوت و تبلیغ کے اندر سب سے پہلے ابتدا جو کی جائے گی جس چیز کی دعوت دی جائے گی وہ توحید کی دعوت دی جائے گی عقیدے کی اصلاح کی دعوت دی جائے گی اور لوگوں کو عقیدے کے بارے میں بتایا جائے گا توحید کی طرف دعوت دی جائے گی تمام تمام انبیا الحم السلاط السلام کا یہی آغاز رہا ہے اس لیے جو لوگ توحید کو عقیدے کو چھوڑ کر کے دوسری اور تیسری چیزوں کی دعوتیں دیتے ہیں انہیں خیال کرنا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کس چیز سے اپنی دعوت کی ابتدا کی اور اپنے امال کو اپنے عمرہ کو اور اپنے صحابہ کو جہاں جہاں بھیجا وہاں انہیں توحید کا پیغام ہی دے کر کے بھیجا حضرت معاذ بن جب الدی اللہ تعالی انہوں جو ایک جلیل القدر صحابی فقاہ صحابہ میں جن کا شمار ہوتا ہے ان کو یمن بھیجتے وقت اسی بات کی نصیحت کی کہ سب سے پہلی دعوت جو آپ انہیں دینا وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی عقیدے کی اصلاح کی دعوت دینا فعم ہم افاقال کل یومن ول اگر وہ ایمان لے آئے مسلمان ہو جائیں کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کر لے تو انہیں بتانا کہ اللہ تبارک و نے دنوں رات میں ان کے اوپر پانچ وقت کی نمازیں فرض کی ہیں تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے بات کر رہے شہادت کے بعد ہم جس چیز کی دعوت دیں گے وہ ہے سلاد سلاد کی دعوت دیں گے بعض لوگ جو ہے صرف سلاد کی دعوت اپنی دعوت کا آغاز سلاد سے کرتے ہیں توحید غائب ہوتی ہے نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور آپ کا حدیہ اور آپ کا اسوا رہا ہے کہ آپ توفید سے اپنی دعوت کا آغاز فرمایا کرتے تھے اور اپنے صحابہ کو اسی بات کی نصیحت کیا کرتے تھے تو دوسری چیز جس کی دعوت دیں وہ کیا ہے کہ انہیں بتائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دن و رات کے اندر ان کے اوپر پانچ وقت کی نمازیں فرض کی ہیں فعین ہم اقعم کا اگر آپ کی یہ باتیں وہ مان لیں تو آپ انہیں یہ بتانا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان اللہ قد افترض علیہم من فی تو انہیں یہ بتانا تیسری چیز یعنی تیسرا اسلام کا رکن پہلا اسلام کا رکن الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دوسرا اسلام کا رکن سلاد تیسرا اسلام کا رکن زکات تو انہیں اس بات کی خبر دینا بتانا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے مالوں میں زکوٰ فرض کی ہے ان کے مالوں میں زکوٰ فرض کی ہے اور جو زکوات ان کے مالداروں سے لی جائے گی اور ان کے فقراء میں تقسیم کر دی جائے گی اب یہاں پر اس حدیث کے اندر صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے مالوں میں زکوٰۃ فرض کی جائے گی اس کی تفصیل نہیں ہے دوسری حدیثوں میں اس کی کچھ مختصر سی تفصیل ہے کہ اہل یمن گائے وغیرہ زیادہ پالتے تھے تو اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا کہ گائے کا نصاب کتنا ہوگا تفصیل نہیں ہے اس کی اور بہرحال خود حضرت معاذ بن جبل اللہ تعالی عنہ ایک عالم دین تھے فقہ صحابہ میں ان کا شمار ہوتا تھا اگر مختصر طور بھی اللہ پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتایا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے نماز کی دعوت دینا ان کو تو نماز کی کیفیت طریقہ اور کیسے ادا کیا کی کیسے ادا کی جاتی ہے وہ سب ان کو معلوم ہے وہ جا کر وہاں سکھائیں گے مختصر طور پر یہاں پر بیان کیا گیا تو معلوم یہ ہوا کہ زکوٰۃ مالوں کی زکوٰۃ اغنیا اور مالداروں سے بھی جائے گی اور اس بات کو ذہن میں رکھا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چار طرح کے مالوں میں زکوٰۃ فرض کی ہے کتنے طرح کے مالوں میں چار طرح کے چار قسم ہیں جن میں زکوٰ فرض کی فرض کی گئی ہے ایک تو مویشی جانور جن میں اونٹ گائے اور اسی طرح سے بکریاں وغیرہ شامل ہیں بکریاں جس میں بھیڑ دمبے اور یہ سب پورے جو اس کی قسم کی جتنی چیزیں ہیں وہ سب شامل ہو جائیں گی اور دوسرے نقدین یعنی سونا اور چاندی اور سونا اور چاندی کے برابر یا اس کے قائم مقام آج نوٹ سے ہیں جو ریال ہو چاہے دینار و درہم ہو یا روپے ہو ان سب میں یہ اس کے قائم مقام ہے تیسرے کس چیز میں تیسرے زمین کی پیداوار میں تیسرے کس چیز میں زمین کی پیداوار میں اور اس کا بھی نصاب ہے کہ کتنے کنٹل ہو زمین زمین, زمین کے جو پیداوار ہے اسی طرح سے جو کھجور ہیں اس طرح کی چیزیں جو ہوں جو ہیں ان کا ایک نصاب ہے سب کا بیان انشاءاللہ تبارک اللہ تبارک تعالیٰ آ گیا چوتھی چیز کیا ہے سامان تجارت تجارت کے جو سامان ہیں تجارت کے جو سامان ہیں ان میں زکات فرض ہے تو یہ چار قسم کی چیزیں ہیں چار قسمیں ہیں جن میں زکوات فرض ہے اور وہ بھی ہر ایک کا الگ الگ نصاب ہے الگ الگ حد مقرر کیا ہے شریعت نے کہ اتنا ہو جائے تو پھر اتنے میں زکوات فرض ہوگی اتنے سے کم کم ہے تو اس میں زکات فرض نہیں ہوگی تو اس حدیث کے بعد حافظ ابن حضر رحمتہ اللہ علیہ نے ایک لمبی حدیث ذکر کی ہے جو کہ صحیح بخاری کی ہے جس میں جانوروں کے نصاب کا ذکر کیا گیا ہے میں سوچ رہا ہوں کہ چونکہ ابھی ابتدا ہے پہلے دوسری حدیثیں پڑھ لیں پھر اس کے بعد تھوڑا سا آپ لوگوں کا شوق بڑھ جائے گا تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جانوروں کی تفصیل کہ اونٹ میں کتنے اونٹ پر زکوٰۃ ہے اور کتنی زکات ہے اور گائےوں میں کتنی زکات ہے اسی طرح سے بکریوں میں کتنی زکات ہے اس کی تفصیل ہے انشاءاللہ تبارک تعالیٰ اس کو ہم اس حدیث کو چھوڑ کر کے آگے چلتے ہیں ایک لمبی حدیث ہے جب علی نبی اللہ تعالی عن اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یمن رہن کل سلاطین بقرتن او تبیتن وہ من کل اربعین مسنت معافرین رواسا واللفظ لأحمد وحسنه رہ یہ ایک صحیح حدیث ہے جبکہ کیا کہتے ہیں صاحب شارحیا جو تخریج کرنے والے ہیں انہوں نے اس کی صنعت کو صحیح قرار دیا ہے کیونکہ شیخ الوان رحمتہ اللہ علیہ وغیرہ نے اس کو جو ہے اس کی صنعت کو صحیح قرار دیا ہے بعض شواہد اور کیا کہتے ہیں مطابع کی بنیاد پر حضرت معاذ بن جبل جب اللہ تعالیٰ عنہ ہی کی حدیث ہے وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یمن بھیجا اور یمن بھیجتے وقت اب ایک تو عمومی حکم تھا کہ لا الہ الا اللہ کی گواہی مطلب کی طرف دعوت دینا توحید کی طرف دعوت دینا رسالت کی طرف دعوت دینا نماز کی طرف دعوت دینا زکات کی طرف دعوت دینا اور زکوات کے بارے میں بتانا تو زکات کی مختصر سی تفصیل یہاں پر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ تیس گائےوں میں تیس گائےوں میں ایک سال کا بچھڑا یا بچڑی لینا تبھی یا تبھی ان یا تبھی آ ایک سال کا بچڑا زکات یعنی اگر کسی کے پاس تیس گائے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ایک بات اور خیال خیال رہے اور ذہن میں رہے کہ ان جانوروں میں یہ زکات ہوگی جو جانور کے سالوں سال جو ہے چر کر کے پیٹ بھرتے ہیں آ, زمین گھاس پوس وغیرہ اور پتے وغیرہ چبا کر کے اور کھا کر کے گزارا کرتے ہیں یہ ان جانوروں کے بارے میں ہے عام طور سے ہم لوگ جو ہے ابھی اس وقت وہ نہیں لیکن بہرحال یہاں بہت سارے لوگ ہیں ایسے جن کو ضرورت پڑتی بہت سارے لوگ جو ہے ہاں وہ کیا کہتے ہیں مذرا ہے جن کے پاس اور گائے وہ اونٹ ہیں اور بکریاں ہیں آپ نواریاں وغیرہ کے علاقے میں جائیں یا ریاض کی طرف جائیں تو بہت سارے آپ کو نظر آئے یہاں پر لوگ پالتے ہیں بڑی بڑی تعداد میں تو جن کا گزارا سال سالوں سال یا سال بھر یا سال کا اکثر حصہ ان کا گزارا کس پر ہوتا ہو ہاں گھاس وغیرہ پر ہوتا उनको ان کو خرید کر کے چارہ نہ دینا پڑتا ہو اللہ کہ تھوڑا بہت اگر دیتے ہیں تو ٹھیک ہے لیکن اگر مکمل طور پر کوئی جانور پالتا ہے اور ان کا جو ہے ان کو کھلاتا پلاتا ہے باقاعدہ تو ان کے اوپر یہ زکات نہیں ہوگی پھر ان کو کس حیثیت سے آدمی رکھتا ہے اس حیثیت کو دیکھا جائے گا جیسے مثال کے طور پر کچھ لوگ جو ہے گائے, گائے پالتے ہیں گائے پالتے ہیں ان کا چارہ پانی چوکر اور جو ساری چیزیں ہوتی ہیں ان کی خرید کر کے باقاعدہ ان کو کھلاتے ہیں اور پھر ان کو کس مقصد کے تحت رکھتے ہیں دو مقصد ہوتے ہیں ایک یہ کہ ان کو ایک سامان کی حیثیت سے رکھتے ہیں کہ انہی جانوروں کی گائےوں کی یا بھینسوں کی تجارت،, تجارت کرتے ہیں انہی کو بیچتے خریدتے رہتے ہیں تو اس کی حیثیت کیا ہوگی ان کی حیثیت کیا ہوگی سامان تجارت کی حیثیت ہوگی اس میں جو ہے تعداد نہیں دیکھی جائے گی کہ ہاں کسی کے پاس جو ہے ایک جو ہے تیس تیس گائے ہیں یا تیس بھینسیں ہیں بھینسوں کو بھی علما نے شیخ الاسلام ابن تعمی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے گائے کی بہت ساری صفات اس کے اندر یا بہت ساری چیزیں پائی جاتی ہے تو اس لیے بھینس کو بھی اسی میں شمار کیا ہے زکات کے معاملے میں زکات کے معاملے میں ان کو بھی شمار کیا ہے تو اس حیثیت سے اگر کوئی بھینسوں کو یا گائوں کو پالتا ہے کہ اس کے کی ان کی خرید و فروخت کرتا ہے تو ایسی صورت میں ایسی صورت میں ان کے نفع پر اور سامان تجارت کا اس کا سامان تجارت میں ان کا شمار ہوگا اور اسی حساب سے سال میں ایک بار سب تمام کی قیمت نکالی جائے گی اور قیمت پر جو ہے وہ زکات نکالی جائے گی ڈھائی پرسنٹ کے حساب سے اگر نصاب تک وہ قیمت پہنچ جاتی ہے تو اور ایک دوسری حیثیت سے بھی جو ہے لوگ جو ہے گائے یا بھینسیں پالتے ہیں جیسے بڑے بڑے شہروں میں بھینسوں کے اور گایوں کے تبیلے ہوتے ہیں اس میں بہت بڑی بڑی تعداد میں جو ہے بھینسیں رکھتے ہیں لیکن وہ کس مقصد کے تحت رکھتے ہیں دودھ بیچنے کی غرض سے ڈیریاں ہوتی ہیں بڑی بڑی اور جو ہے اس میں یا اسی طرح سے آپ آپ دیکھیں یہاں پر جو دودھ سپلائی ہوتا ہے سعودیہ میں المرائی بہت بڑی کمپنی ہے اسی طرح ساتھی کمپنی ہے تو ان کمپنیوں میں بھی آپ جا کر کے دیکھیں تو بڑی بڑی فرمیں ہیں اور کتنے کتنے جو ہے ایکڑوں میں جو ہے ہزاروں ایکڑوں میں جو ہے ان کی وہ جگہ ہوتی ہے اور سب سارا سب سارا انتظام ہوتا ہے اور مشینوں کے ذریعے سے ان گائےوں کے دودھ نکالے جاتے ہیں تو یہ مقصد کیا ہے یہ دودھ نکالنا اور دودھ کی خرید و فروخت کے لیے ان گایوں کو پالتے ہیں تو ایسی صورت میں ایسی صورت میں اب گاؤں کی قیمت پر جو ہے زکات نہیں نکالی جائے گی بلکہ ان کی دودھ سے جو منافع نفع حاصل ہوگا اگر وہ نفع جو ہے نصاب تک پہنچ جاتا ہے تو اس کی زکات ادا کرنی پڑے گی سمجھ رہے ہیں کہ نہیں آپ سب لوگ جی بات سمجھ رہے ہیں کوئی چیز نہ سمجھ میں آئے تو پوچھ لیجیے گا تو میں ہی کہہ رہا تھا کہ یہ جو گایوں کا اور اونٹوں کا اور بکریوں کا جو نصاب شریعت نے اس طرح سے بنایا ہے کہ اتنے گائے میں یہ یہ جانور جو ہے میں دیا جائے گا تو یہ ان جانوروں کے لیے ہے جو, جو ہے چر کر کے زمین کے گھاس پھوس کھا کر کے پتے کھا کر کے جو ہے کرتے ہیں اور اگر کھلایا جاتا ہے ان کو تو ان کی ایک دوسری حیثیت ہوگی جو دو حیثیت میں نے بتایا کہ لوگ جو ہے تجارت کے لیے ان جانوروں کی تجارت کے لیے پالتے ہیں ان جانوروں کو یا یہ کہ ان کے دودھ کی تجارت کے لیے لوگ جو ہے ان جانوروں کو پالتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیس گائےوں میں تیس گایوں میں ایک طبی یا طبیع یعنی جو ایک سال کا بچڑا ہوتا ہے یا بچڑا یا بچھڑی طبی یا تبیا کس کو کہتے ہیں آپ لوگ جو ہے ایک یہ لفظ استعمال کرتے ہیں کوئی نیا لفظ نہیں ہے آپ کو قریب کرتا ہوں اتباع جانتے ہیں کہ نہیں اتباع پیروی اور تابع جانتے ہیں تابع متبو یعنی جو کسی کی اتباع کرے تو طبی یا طبیعہ ان کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ ایک سال کی عمر میں عموماً بچے جو ہے اپنی ماں کے ساتھ پیچھے پیچھے چلتے رہتے ہیں دوڑتے رہتے ہیں اپنی ماں کے ساتھ ساتھ رہتے ہیں اس لیے جو ان کو کہا جاتا ہے اور ومن کلب عین مصنح اور ہر چالیس گایوں میں دو سال کا جانور لیا جائے گا دو سال کی بچڑی یا بچڑا لیا جائے گا جن جانوروں کے دانت آ گئے ہوں ہاں مسنہ یہ سنا سے نہیں ہے سال سے نہیں بلکہ یہ سن سے ہے سن کا مطلب ہوتا ہے دانت نکل یعنی گویا کہ اپنی زبان میں جو کہتے ہیں کہ دانتا بچڑا یا بچڑی لیا جائے گا ہر چالیس میں یعنی تیس ہو تو اتنا اور چالیس ہو تو اتنا تو تیس سے چالیس تک جو ہوگا اس میں ایک ہی سال کا جانور دیا جائے گا ایک ہی سال کا جانور دیا جائے گا اور پھر جو ہے ومن کلمن دینارن اوادل معافرین اسی طرح سے چونکہ یمن اس وقت فتح ہو چکا تھا اور اسلامی حکومت یمن میں قائم تھی لیکن یمن میں بہت سارے غیر مسلم یہود و نصارہ بھی تھے وہاں پر اور دوسرے مطلب کافر مشرق بھی تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ تم جو ہے ہر بالغ شخص سے جو کافر ہو مسلمان نہ ہو اس سے تم ایک دینار کیا لینا ٹیکس لینا ایک دینار ٹیکس لینا یہاں پر اس بات کی سراہت نہیں ہے جو ہے حدیث کے اندر کہ یہ ٹیکس جو ہے ہر مہینہ لیا جائے گا یا کہ سال میں ایک دن آر لیا جائے گا سال میں ایک دینار اب جو اس وقت نظام چلتا رہا ہو اور اس شرح میں بھی اس کی کوئی خاص وضاحت نہیں کی گئی ہے تو ایک دینار جو ہے ہر بالب سے لینا جزیے کے طور پر یا اس کے برابر اگر کوئی دینار نہ دے سکے تو اس کے برابر جو ہے معافری نام کا ایک کپڑا وہاں بنتا تھا اس کپڑے کو لے لینا جو اس کی قیمت کے برابر ہوتا ہے تو گویا کہ معاذ بن جبل الدی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چند باتوں کی یہاں پر نصیحت فرمائی پچھلی حدیث میں جو ہم نے پڑھا تھا اس پر ایک چیز اور میں ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ جو لفظ حدیث میں ہے کہ قرا اہم کہ ان کے مالداروں سے یعنی مالداروں سے وہ زکات لی جائے گی اور فقیروں میں تقسیم کر دی جائے گی تو ہم سب ہم اور آپ جانتے ہیں کہ زکوٰۃ کے مصارف کتنے ہیں آٹھ ہیں سور توبہ کے اندر ہے دسو پارے کے اندر ایک نم صدقات الفقرا والم ساکین ولا عاملین علیہ ولم اللہ والغارمین اور فی صبیل اللہ و بن سبیر آٹھ مساحف بیان کیے گئے ہیں یعنی زکوٰۃ کا مال آٹھ جگہوں میں تقسیم کیا جاتا ہے جن میں پہلے نمبر پر فقیر فقرا ہے پھر مساکین ہے پھر زکات وصولی کرنے والے اسی طرح سے ان میں جو ہے قرض ہیں اور اسی طرح سے اللہ کے راستے میں فی سبیل اللہ اور اسی طرح سے گردن کو آزاد کرنے میں اور قرضدار ہے اور مسافر جو پریشان حال ہو تو اس طرح کے آٹھ مصارف بیان کیے گئے اسی طرح سے غیر مسلم کو اسلام کی طرف مائل کرنے کے لیے بھی زکات دی جا سکتی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں صرف ایک صنفے کا ذکر کیا ایک قسم کا ذکر کیا تو وہاں پر مقصد یہ ہے یہ نہیں بتانا مقصود ہے کہ صرف فقیروں میں تقسیم کی بلکہ اہل علم نے اس سے یہ بات استعمال کی ہے اور یہ مسئلہ مستمت کیا ہے نکالا ہے کہ اگر کوئی شخص زکات کے مسارف آٹھوں مسارف میں سے کسی ایک مصرف میں اپنے مال کو دینا چاہتا ہے خرچ کرنا چاہتا ہے تو دے سکتا ہے یہ ضروری نہیں کہ آٹھ قسموں میں آدمی بانٹے کسی ایک مصرف میں لگا سکتا ہے جہاں جتنی جیسی ضرورت ہو سمجھ گئے جی وہ نامرائے بنانبی قال قالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو خدو صدقات المسلمین اعلی میاہہم واہ احمد ول ابی داود لات صدقاتہم اللہ فی دورہم یہ بھی یہ حدیث حسن ہے کہ زکوٰۃ کا جو مال ہے وہ لوگوں سے کہاں لیا جائے گا زکوٰ کا جو مال ہے ظاہر سی بات ہے خلیفہ کی طرف سے یا ملک کی طرف سے بادشاہت کی طرف سے کسی کو بھیجا جائے گا زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے تو وہ کہاں جائے کہاں ان سے ملاقات کرے تو اس میں لوگوں کی آسانی کے لیے اور زکوٰۃ وصول کرنے والے کی آسانی کے لیے بھی کہ اگر جو ہے مال مویشی مویشیوں کی زکوٰۃ وصول کرنی ہے تو عموماً عموماً جو چرنے والے جانور ہوتے ہیں کہیں کسی پانی کی جگہ پر ہوتے ہیں کہیں تالاب یا کہیں دریا اور کہیں اس طرح سے گڑھا جہاں پانی ہو اور گھاس وغیرہ جہاں رہتی ہے تو جو جس علاقے کے اور جس ایریے کے جو عامل ہو زکات وصول کرنے والے وہ وہاں پر پہنچ کر کے ان سے زکات چونکہ زکوٰ میں جانور ہی لینا ہے جانور کی زکات میں جانور لینا ہے تو وہاں پہنچ کر کے آسانی سے جانور لے لے اور اس کے نصاب وغیرہ نصاب بیان کیا گیا ہے آگے اور اسی طرح سے اسی طرح سے یا تو پھر ان کے گھر پہ جائیں جیسے وہ جیسے مال وغیرہ کی زکات لینی ہے تو ان کے گھر پر جا کر کے لے اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ اگر اسلامی سلطنت ہے بیت المال قائم ہے تو زکوات وصول کرنے والوں کو مقرر کرنا چاہیے زکوات وصول کرنے والوں کو مقرر کرنا چاہیے کہ وہ جا کر کے زکوات وصول کرے کہیں اگر مسلمانوں میں کہیں بیت المال کا قیام ہے کہ وہ زکات وصول کر کے جو ہے جا کر کے اسے لوگوں میں تقسیم کرتے ہو تو ان کے گھروں پہ جا کر کے ان سے ملاقات کر کے جا کر کے لے لیں ابی ہو رضی اللہ تعالی عنہ قال, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لئی سال مسلم فی آبدی ولا فاسی صدقہ البخاری بخاری ولی لیس فی آبدی صدقہ اللہ صدقت الفطر ابو حریر رضی اللہ تعالی نے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان کے غلام میں اور اسی طرح سے گھوڑے میں غلام میں اور گھوڑے میں زکات نہیں اس سے یہ پتا چلا کہ جیسے اس زمانے میں غلام کی خرید و فروخت ہوا کرتی تھی تو اب گویا کہ غلام یا لونڈی یہ ایک کے سامان کی حیثیت ہے استعمال کیے جانے والے سامان کی حیثیت سے ہے تو اس کے اندر زکوت نہیں اسی طرح سے گھوڑے کے اندر بھی جو گھوڑا آدمی استعمال کرنے کے لیے اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے رکھتا ہے تو اس گھوڑے میں بھی زکاط نہیں ہے آج کے دور میں یہ سمجھیں کہ جو چیزیں استعمال کی جانے والی ہے جیسے آدمی کا گھر ہے اسی طرح سے کمپنی ہے یا اسی طرح سے گاڑیاں ہیں لوگوں کے پاس لوگ جو ہے گاڑیوں کو جو ہے کرائے پر بھاڑے پہ چلا رہے ہیں ہاں تو ان چیزوں پر جو ہے بذات خود ان چیزوں پر زکات نہیں ہے اگر بھاڑے کی کوئی چیز ہے تو اس کے بھاڑے پر زکات ہوگی جو رینٹ آئے گا اس پر زکات ہوگی اگر نصاب تو پہنچ جاتا ہے ورنہ تو استعمال کی چیزوں پر گاڑیوں پر اس طرح کی چیزوں پر چاہے جتنی قیمتی گاڑی ہو چاہے جتنی قیمتی گاڑی ہو اگر پیسہ ہے آدمی کے پاس پیسہ ہے آدمی کے پاس تو یا سونا چاندی ہے تو اس میں زکات ہے کیوں دیکھیے آپ ذرا سا غور کیجیے کہ سونے اور چاندی اور پیسے وغیرہ کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ آدمی اس سے تجارت کرتا اس میں بڑھوتری ہوتی رہتی بزنس کرتا ہے لیکن جو استعمال کی چیزیں ہیں اس میں یہ چیز نہیں پائی جاتی نمو نہیں پایا جاتا جس کو نمو کہتے ہیں یعنی اس میں جاتی اور بڑھوتری نہیں ہوتی ہے آدمی اس کو استعمال کرتا رہتا ہے تو اس طرح سے ان چیزوں میں زکات نہیں ہے حکیم ان ابھی ہی انجدی کال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی کل سا سا ابن فی ارب بنت لبون تبون لا تو ابن ابلسا بہا من اعطاها تجرم بہا فلح اجروہا و من منا فوہا وشت رمال من آزمات ربنا لا يحل لآل محمد منها شی یہ حسن روایت ہے مسلم احمد اور ابوداؤدن سی وغیرہ کے اندر ہے ابن حکیم اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چرنے والے اونٹوں میں سے ہر چالیس اونٹ میں بنت لبون ہے بنت لبون کس کو کہتے ہیں بنت لبون اونٹ اونٹنی کے اس اونٹنی کے اس بچی کو کہتے ہیں جو ایک سال کی ہو چکی ہو اور دو سال کی دوسرے سال میں داخل ہو بنت لبون اس کو کہا جاتا بنت مانے لڑکی ہوتا ہے اب جانوروں میں جو ہے جو جو ہے مونس مونس جانور ہوتا ہے اس کو بنت کہا جاتا ہے تو لبون کیوں کہا جاتا ہے کیونکہ ایک سال کی جو ایک سال کی جو ہے جو جانور یہ اوٹنی ہوتی ہے بچ اوٹنی کی بچی ہوتی ہے وہ اس پیریڈ میں اس پیریڈ میں وہ دودھ استعمال کرتی ہے دودھ استعمال کرتی ہے تو یا یہ کہا کہ اس سال اس بنتے مقاد اور بنت لبول ہاں یعنی دو سال کی بنت لبول کس کو کہتے ہیں دو سال کی ہو گئی ہو تیسرے سال میں قدم رکھا ہو یا تیسرے سال میں داخل ہو گئی ہو اور اسے بنتے لبون لبون اصل میں لبن سے ہے کس سے ہے لبن سے لبن مانے کیا ہوتا ہے دودھ تو گویا کہ دو سال کی ہو چکی ہوتی ہے تو اس پیریڈ میں کیا ہوتا ہے کہ وہ اونٹنی دوبارہ حمل سے ہوتی ہے اور اس کا بچہ ہو چکا ہوتا ہے اور وہ دودھ والی ہوتی ہے تو اس لیے اسے بنت لبون بہرحال اس میں زیادہ جانے کی ضرورت نہیں دو سال کی وہ اٹھنی کی جو ہے بچی ہوتی ہے اس کو دیا جائے گا آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک جو ہے بڑا اہم وہ اہم اس کی اصطلاح یا اصول بیان کر رہے ہیں لا لاتفر رقو عن حساب کہ دو معنی ہے ایک معنی اس کا یہ ہے کہ اگر دو شریک مل کر کے اونٹ پالے ہوئے ہیں دو شریک مل کر کے اونٹ پالے ہوئے ہیں تو زکات کے وقتے وہ لوگ اپنا اپنا اپنے, اپنے اپنے اونٹ نان الگ الگ کر لیں زکات سے بچنے کے لیے مثال کے طور پر مثال کے طور پر کہ پچیس اونٹ تک پچیس سے کم اونٹ تک جو ہے پچیس سے کم اونٹ تک جو ہے ہر پانچ اونٹ میں جو ہے ایک بکری دی جائے گی زکات میں تو دونوں جو ہے دو شریک ہیں اور دونوں کے پاس جو ہے کتنے کتنے ہیں وہ اونٹ ہاں پندرہ اونٹ ہے دونوں کو ملا کر اب اگر پندرہ اونٹ ہے زکات وصول کرنے جائے گا والا جائے گا تو تین بکریاں لے گا پانچ پانچ کے حساب سے لیکن یہ لوگ کیا کیا ہوشیاری کرتے ہیں زکات کے دینے کے وقت کیا کرتے ہیں کوئی سات کوئی آٹھ الگ الگ اپنا آدھا آدھا کر لیتے ہیں تب کیا ہوگا کہ اس میں پانچ میں پانچ میں پانچ سے لے کر کے نو تک ایک بکری جب دس ہو جائے گی تو دو بکریاں ہو جائیں گی تو کیا ایک بکری انہوں نے کیا کیا بچا لیا تو اس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرح سے جو مشترک کیا کہتے ہیں جانور ہوں ان کو الگ نہیں کرنا چاہیے زکات سے بچنے کے لیے یا کم زکات دینے کے لیے جیسے چالیس بکریوں پر زکوت ہے چالیس سے کم پر نہیں ہے دو آدمیوں کے پاس جو ہے پینتالیس بکریاں ہیں ملا کر کے دونوں نے کیا کیا زکوات کے ٹائم جو ہے اپنے کسی نے پچیس لے لیا کسی نے بیس لے لیا اپنا الگ کر لیا اب زکات وصول کرنے والا آئے گا تو کہے گا کہ یہ تو نصابی تک نہیں پہنچ رہی بکریا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے اسی طرح سے آپ آج کے دور میں دیکھ لیں ہیں جیسے کوئی کمپنی ہوتی چند لوگ مل کر کے چند لوگ مل کر کے جو ہے وہ کوئی کوئی جیسے کوئی تجارت کرتے ہیں بزنس کرتے ہیں اب اگر تجارت اور بزنس کو دیکھا جائے ملا کر کے دیکھا جائے تو اس وہ نصاب تک وہ تجارت اور وہ بزنس پہنچ جاتی ہے تو زکات سے بچنے کے لیے لوگ کیا کریں کہ زکات ہاں سال کے آخر میں کیا کریں کہ اپنا اپنا حساب کیا کر لیں تقسیم کر لیں مثال کے طور پر دو لاکھ تیس ہزار میں ایسے جیسے سونے کے حساب سے دو لاکھ تیس ہزار میں زکات واجب ہوتی ہے تو دونوں لوگ کیا کریں ہاں کہ اپنا ایک ایک لاکھ الگ کر لیں سال بھر ایک ساتھ رہیں آخر میں کیا کریں اپنا الگ کر لیں تاکہ زکات سے بچ جائیں تو اس طرح سے ایسا نہیں کرنا چاہیے اگر مشترکہ معاملہ ہے تو اس میں سے زکات دینی چاہیے پھر جو حصہ جتنا جس کے حصے میں آئے اتنا دے جتنا اشتراک ہو من آتا موتا جرم جو شخص زکات ادر و ثواب حاصل کرنے کے لیے دے گا تو اس کو اس زکات کا ثواب مل جائے گا اور ومم مناحا اور جو زکات نہیں دے گا تو کیا کیا جائے گا اگر اسلامی حکومت ہے تو زکوات نہ دینے والوں سے جبرک زکات وصول کی جائے گی اور بطور جرمانہ زیادہ بھی لیا جائے گا حدیث میں کیا ہے فائن نہ ہم اگر کوئی منع کرتا ہے نہیں دیتا ہے زکات تو ہم اس کو لے لیں گے وشترا مال ہی آدھا مال اور لے لیں گے اس کا آدھا مال لے لیں گے اور یہی وجہ ہے کہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے وقت میں جب زکات سے لوگ جو ہے زکاة دینے سے انکار کرنے لگے کہ ہم زکات نہیں دیں گے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی نے ان کے ساتھ کیا کیا جہاد کیا لڑائی کیا بعض صحابہ نے کہا حضرت عمر الخطاب رضی اللہ تعالی انہوں نے کہا کہ اے امیر المومنین یہ تو جو ہے یہ مسلمان اللہ پڑھتے ہیں نماز پڑھتے ہیں تو حضرت ابوبہ صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہم اس شخص سے ہر اس شخص سے جہاد کریں گے جو کیا کہتے ہیں زکات اور نماز میں فرق کرتا ہو زکات نماز بھی ایک رکن ہے اور زکوات بھی اسلام کا ایک رکن ہے میرے ہوتے ہوئے لوگ زکات کو نہیں روک سکتے اگر کوئی ایک رسی بھی زکات میں دیتا رہا ہوگا اور وہ رسی کو روک لے گا تو اس سے بھی ہم جہاد کریں گے چرانچے صحابہ اکرام کو اکٹھا کیا اور ان لوگوں سے باقاعدہ جہاد کیا گیا اور ان لوگوں سے قتال کیا گیا جو لوگ جو ہے دینے سے باز آ گئے تھے اور انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک زکوات دی جا جاتی تھی اب جو ہے اس کی ضرورت نہیں ہے ابو بکر صدیق رضل اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ نے ہمت دیا صحابہ اکرام نے ان کا ساتھ دیا اور باقاعدہ ان سے لڑائی کی گئی قتال کیا گیا ایسے لوگوں سے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ہم زبردستی لے لیں گے اور اس کا اور مال بھی لے لیں گے ہاں زکات جو روکے گا جرمانے کے طور پر عزمتم من عزمات ربنا کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک فرض ہے فرائض میں سے لا يحلو پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يحلو آل محمد آل محمد یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والوں کے لیے یہ زکوٰۃ جائز نہیں ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی کرامت ہے عزت ہے جس میں جو ہے علیہ عباس عباس رضی اللہ تعالیٰ علوم کے خاندان کے عالیہ علی علیہ جعفر عال عقیل یہ سب لوگ آتے ہیں یہ سب لوگ شامل ہوتے ہیں بعض لوگوں نے بنو حاشی بنو عبد المناف وغیرہ کو بنو عبد المطلی بنو حاشم بنو عبد المناف کو شامل کیا بہرحال تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والوں کے لیے یہ چیز جائز نہیں ہے حلال نہیں ہے اگر کسی کا آج کے دور میں کسی کا اگر نصب نامہ ثابت ہے اور واقعی وص اللہ وسلم کے خاندان سے ہے یا عباس رضی اللہ عنہ عنما انہوں یا اسی طرح سے جو بھی علیہ وسلم کا خاندان ہے اس میں سے اگر ہے تو اس کو اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ زکاط لے اور کسی کے لیے جائز نہیں کہ زکوٰۃ ان کو دے عام دوسرے ہدی اور تحفہ تحت ان کو دیے جائیں دیکھیے اگر کسی کے پاس بھائی کا سوال ہے کہ اگر کسی کے پاس مثال کے طور پر تیس گائے ہے تو سب سے پہلے دیکھا جائے گا کہ یہ, یہ گائے ہاں چرنے والی گائے ہیں چر کر کے اپنی خوراک پوری کرتی ہیں گھاس پھوس کے ذریعے سے یا یہ کہ ان گائےوں کے لیے چارہ مہیا کیا جاتا ہے اگر چر کر کے یہ گائیں جو ہے گزارا کرتی ہیں اور پیٹ بھرتی ہیں تو ان زکات ان گایوں کی تعداد کے حساب سے ان کی زکات نکالی جائے گی اور جہاں تک ان کے دودھ کا معاملہ ہے تو اگر دودھ بڑی زیادہ تعداد میں دودھ آدمی نکالتا ہے اور بیچتا ہے تو وہ ایک دوسری حیثیت ہو جائے گی نہیں الگ الگ چیز ہے نا ایک تو زکوات ایک تو ان کی کوانٹٹی پر تعداد پر نکالی جائے گی زکوت اور دوسرے ایک ان سے جو مال حاصل ہو رہا ہے ان کی زکوات نکالی جائے گی اگر نصاب تک وہ پہنچتا ہے اور پہنچ کر کے پھر اس کی ضروریات سے زیادہ ہوتا ہے تو لیکن اگر چرنے والی گائے نہیں ہے کھلانے پلانے والی گائے ہے تو ان کی تعداد کا مسئلہ نہیں ہوگا ان سے جو تجارت کی جا رہی ہے دودھ فروخت کیا جا رہا ہے اگر اس میں جو ہے نصاب تک وہ مال پہنچ جاتا ہے تو زکاط ادا کی جائے گی وعن علي انذي اخري کر کے ختم کرتے ہیں عن علي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان لك مئه درهم وحال عليها الحول ففيها خمسه دراهم وليس عليك شيء حتى يكون لك 20 دينار وحال عليها الحول ففيها نصف دينار فما زاد فبحساب ذلك وليس في مالي مال زکات الحطا یحول علیہ الح الربودا یہ حدیث صحیح ہے راجح قول کے مطابق یہ حدیث صحیح ہے بہت سارے علماء نے اس کو صحیح قرار دیا ہے اس میں سونے اور چاندی کا نصاب بیان کیا گیا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ علوم بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارے پاس دو سو درہم ہیں کتنے درہم کس کو کہتے ہیں چاندی کے سکوں کو درہم کہا جاتا ہے اور سونے کے سکوں کو یا سونے کے سکے کو دینار کہا جاتا ہے دینار اور درہم ایک ہر پہ تو اگر کسی کے پاس دو سو دینار ہیں کتنے دو سو درہم ہیں تو اس کے اوپر کتنی زکات واجب ہوگی پانچ یعنی ڈھائی پرسنٹ کے حساب سے چالیسواں حصہ زکات میں نکالا جاتا ہے ہاں چالیس میں سے ایک اسی میں دو اور بیس میں آدھا تو گویا کہ ڈھائی پرسنٹ کے حساب سے پانچ درہم جو ہے اس کی زکات سال میں نکالی جائے گی شرط یہ ہے کہ ایک سال گزر چکا ہو ان دو سو درہم پر اور چاندی کے نصاب یا آج کے تولے کے حساب سے چاندی کتنی بنتی ہے چاندی کا نصاب یا حد جہاں پر زکوت مقرر ہوتی ہے وہ کتنی ہے آہ, ساڑھے باون تولا چاندی کتنا ساڑھے باون تولا چاندی کا حساب اس میں گرام میں کتنا ہوتا ہے ساڑھے چار سو گرام یا کچھ ایسے پانچ سو بیس گرام ایسے جس طرح سے ہاں جی آدھا کلو کے کی آس پاس اگر اتنی چاندی ہے کسی کے پاس تو اس کے اوپر جو ہے آ, پھر جو ہے اس کا ڈھائی کے حساب سے اس کے اوپر زکوات فرض ہوگی یا آج کے دور میں آج چاندی اور سونے کے سکے نہیں ہیں تو اگر کسی کے پاس اتنا پیسہ ہے ریال ہو چاہے روپیہ ہو جس سے وہ ساڑھے باون تولہ چاندی خرید سکتا ہو یا اس کے برابر اس کے پاس پیسہ ہو تو اس میں بھی جو کے حساب سے زکات واجب ہوگی اور بحال علیہ الحول ایک سال اس کے اوپر گزر جائے ففیم خمس درہم تو دو سو درہم میں پانچ درہم جو ہے غریبوں کا مسکینوں کا حق ہوگا ولئال شی ان ہتا یقون لک اشرون دینار اور دینار میں گویا کہ تمہارے اوپر کچھ زکات نہیں ہوگی یہاں تک کہ تمہارے پاس کتنے دینار ہو جائیں بیس دینار بیس دینار تو گویا کے بیس دینار یہ نصاب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیا آج جو ہے تولے میں ساڑھے سات تولا ہوتا ہے اور گرام میں جو ہے پچاسی گرام ہوتا ہے کسی کے پاس اگر پچاسی گرام سونا یا ساڑھے سات تولا سونا یا یہ کہ اس کے بقدر اس کے پاس مال ہے روپئے پیسے یا ریال ہیں تو اس کے اوپر جو ہے ڈھائی پرسنٹ کے حساب سے زکات ہوگا اس میں کیا ہے کہ بیس دینار ہے تو اس میں سے کتنی زکات نکالی جائے گی نصف دینار کتنی آدھا دینار آدھا دینار کتنا ہو جائے گا ہاں چالیس واحصہ وہی ڈھائی پرسنٹ ہو جائے گا وہی ڈھائی پرسنٹ ہو جائے گا ہاں فما زادہ فبی خساب اور دھائی اس سے بیس دینار سے یا اسی طرح سے دو سو درہم سے جو زیادہ ہو جائے تین سو درہم کسی کے پاس ہے یا کیا کہتے ہیں چالیس پچاس دینار ہیں یا اسی کے بقدر کسی کے پاس جو ہے وہ روپئے پیسے ہیں دینار یا ڈالر ہیں یا اسی طرح سے ریال سے ہیں تو اس میں جتنا زیادہ ہو جائے گا پورے پر زکات نکالی جائے گی یہ اونٹوں اور گائےوں اور بکریوں کی طرح سے نہیں ہے کہ چالیس سے لے کر کے ایک سو بیس بکری تک جو ہے ایک ہی بکری ہوگی زکات میں اس میں نہیں اس میں کیا ہے اس میں جتنا زیادہ ہوگا سب کا حساب لگا کر کے زکات ادا کی جائے گی ولی صفی مال زکات الحات الحول آل الحول اور کسی مال میں زکات نہیں ہے یہاں تک کہ ایک سال گزر جائے جیسے ابھی سونا چاندی ہے اسی طرح سے جو جانور وغیرہ ہے سب پر تقریباً ایک سال گزر جائے لیکن لیکن ایک چیز میں جو زمین کی پیداوار ہوتی ہے اس میں کیا ہے جب پیداوار ہوگی فصل جب کٹے گی تب اس میں سے اور اس میں بھی سال میں ایک ہی بار فصل کٹتی ہے تو فصل کے بارے میں یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے فصل کاٹے اس کے بعد جو ہے ایک سال اس کے اوپر گزر جائے تب زکوات نکالے نہیں اللہ تعالی کیا فرماتا ہے آ تو حق کہادی زکوات کا حق ادا کرو اس دن جس دن جو ہم تم اس کو کاٹو تو زمین کی پیداوار میں ایک سال کے گزرنے کا انتظار نہیں کیا جائے گا بلکہ جب اس کو کاٹیں گے یا کھجور وغیرہ جو اس کے قسم کے جو مال ہیں اس کو جب توڑیں گے تب اس کا اندازہ لگایا جائے گا اس میں پانچ وسق ہے اور وسق کا اندازہ کچھ تقریباً جو ہے غلوں میں کتنا یعنی سات چھ سات کنٹل کا اندازہ لگا اس کا نصاب آئے گا انشاءاللہ شاء اللہ بتائیں گے تو اس کے لیے جب زکوٰۃ جس وقت زمین کی پیداوار ہو فصل کٹے اور غلہ جس وقت تیار کر کے آدمی نکالے تو اس وقت اس کی زکات ادا کی جائے گی باقی اور معلوم میں تقریباً سب کا جو ہے ایک سال کا وقفہ ہے کہ ایک سال گزر جائے تب جو ہے اس میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے صلی اللہ علیہ نبینہ محمد علیہ وسلم وسلم و السلام